السلام علیکم نحمد و نسلی رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان رضیم بسم اللہ الرحمٰن الرحيم. رب ربشرّ علی سودری و یسر علی عمری وحل من ملسانی یفقو قولی صورت البقر آیت نمبر 243 دو سو تینتالیس ان شاء ہم شروع کریں گے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ایک بستی میں تعاون پلیک پھیل گیا وہاں کے رہنے والے بنی اسرائیلی موت کے خوف سے اس جگہ کو چھوڑ کر نکل پڑے جس موت کے خوف سے وہ نکلے تھے ایک مقام پر جب وہ پہنچے تو اللہ تعالی نے ان پر موت وارد فرما دی ہزاروں کی تعداد میں تھے ان کے نبی کی دعا کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان سب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا یہ واقعہ دراصل یہاں مسلمانوں کو سنایا جا رہا ہے اور ان کو ہمت دلائی جا رہی ہے کہ جینا اور مرنا سب اللہ کے اختیار میں ہے لہٰذا اے مسلمانوں موت کے خوف سے کہیں تم جہاد سے جی مت چرانے لگنا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 جان کا اصل مالک بتا دیا گیا کہ تمہارے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ تم اپنی زندگیاں بڑھا لو یا لمبی کر لو طویل کر لو زندگی موت کا دینے والا تمہارا رب ہے اور جب رب تم سے تقاضا کرے جان کا تو اس کی راہ میں جان کا نظرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ سب ایسے نہیں ہوتے اور نہ سبھی سے تقاضہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کے لیے نکلیں کچھ لوگوں سے جان کا تقاضا ہوتا ہے اور کچھ لوگوں سے مال کا تقاضا ہوتا ہے کوئی جنگ بغیر پیسے کے بغیر مال کے بغیر اسلحے اور ہتھیار کے نہیں لڑی جا سکتی لہذا ایک طرف جان اللہ کی راہ میں دینے کی پرزور اپیل پرزور ترغیب اور اب دوسری طرف مال والوں کو یہاں پر ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو اور اس کے لیے لفظ دیکھیے کیا خوبصورت اللہ تعالی نے استعمال فرمایا ہے يقرض اللہ قردن له واللہ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے اللہ قرض مانگ رہا ہے. ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کو قرض دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے مالین فاق کی دعوت ہے کہ جو دے سکتے ہو دے دو یاد رکھو کہ پیسہ نہیں کھلاتا بلکہ اللہ کھلاتا ہے ہو سکتا ہے کہ کروڑوں کہیں رکھے رہ جائیں اور خود انسان جو ہے وہ فاقوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو یہ یاد رکھنا کہ تمہارا اصل توقل اصل بھروسہ اپنے رب پر ہونا چاہیے یہودیوں کا ڈھیروں ڈھیر پیسہ سویس بینکس میں رکھا رہ گیا ورلڈ وار ٹو سے پہلے اور وہ خود کنسنٹریشن کیمپس کی نظر ہو گئے بغداد پر جب منگولوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست دی تو وہاں مسلمانوں کے آخری خلیفہ کو منگولز نے قید میں ڈال دیا کئی دن اس کو بھوکا رکھا پھر کھانے کے لیے کچھ سونے کے ٹکڑے پیش کیے تو خلیفہ نے پوچھا کہ سونا بھلا کوئی کیسے کھا سکتا ہے منگولوں نے جواب دیا کہ اگر اس بات کو تم پہلے سمجھ گئے ہوتے تو آج اس حال میں نہ ہوتے ہم نے پڑھا تھا نا کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو پھر جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کرنی کتراتا ہے تو نتیجے میں اللہ قادر ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اس پیسے کی برکت چھین لے جس مقصد کے لیے جن ضروریات کے لیے وہ پیسہ رکھا تھا وہ پیسہ رکھا رہ جائے اور انسان جو ہے وہ محتاجی کی زندگی ہی گزارتا رہے اب یہاں سے آگے بنی اسرائیل کی کچھ جنگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے چونکہ مسلمانوں کے ہاں بھی اب قتال کا جنگوں کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا اور پہلی جنگ جنگ بدر ہونے والی تھی لہذا مسلمانوں کو آئینہ دکھا دیا کہ دیکھو تم کو بھی اب یہی مرحلہ درپیش ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا نگیٹو اور پازیٹو مثبت اور منفی دونوں ہی رویے دکھا دیے گئے المترا اسرائیلا پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا جو موسا کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش آیا تھا انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں یہ بھی بڑا دلچسپ ان کا جملہ ہے عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی قوم پر ذلت اور مسکینی سوار ہو جاتی ہے تو وہ اس کا الزام قیادت کے سر پر رکھ دیتے ہیں کہ اگر قیادت اچھی ہوتی تو ہم کو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا تو انہوں نے بھی کہا کہ ہم جو شکست پہ شکست اٹھا رہے ہیں شاید ہماری قیادت کے اندر کچھ کمی ہے ایک بادشاہ ہوگا تو زیادہ ہمارے لیے فائدے مند ہوگا ان کے نبی جانتے تھے کہ مسئلہ قیادت کا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے اپنے اندر ابھی کمزوری ہے اگر ان کو جہاد کے لیے قطال کے لیے بلایا گیا تو یہ پیٹ دکھا جائیں گے اقال ال نبی اللہ مبل ملکل فی سبیلّہ قالع ان کے نبی نے فرمایا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 اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے یعنی وہی ہوا جس کا کہ ان کے نبی کو خطرہ تھا اور ہوتا بھی کیا ہے کہ بہت دعوے کرنے والی بہت نعرے لگانے والی قومیں عمل کے میدان میں ناکام ہی رہتی ہیں کامیاب وہ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کو سینوں میں تھامیں تربیت حاصل کریں قوت برداشت اپنے اندر پیدا کریں اور پھر ایک فورس کی شکل اختیار کریں تبھی مقصد میں کامیاب ہوں گے ورنہ جیسے ہاٹ ایئر بلون آپ نے دیکھا ہوگا ہاٹ ایئر بلون میں سے اگر وہ ساری ہوا نکال دی جائے تو وہ اونچا نہیں اڑ سکتا بالکل اسی طرح یہ سارے اپنے جذبات اگر منہ کے ذریعے باتوں کے ذریعے دعووں اور نعروں کے ذریعے نکال دیے جائیں تو اندر انسان کے اندر موٹیویشن ختم ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے نعرے لگا کر دین کا حق ادا کر دیا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 ان کا جذبہ محرکہ کیا تھا کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ بادشاہ بنا دو تو ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کو یہ عزت اور اقتدار مل جائے تو اللہ کے خاطر جنگ کے لیے نہیں بلکہ ذاتی عزت اور ذاتی اقتدار کے لیے انہوں نے ایک بادشاہ کی فرمائش کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ قرآ فعال ہمارے نام نکل آئے تو جب تالوت کو بادشاہ مقرر کیا تو اعتراض کیا آگے آتا ہے نبی نے جواب دیا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے اور اس کو دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں اور اللہ کو اختیار ہے کہ اپنا ملک جسے چاہے دے اللہ بڑی وسعت رکھتا ہے اور سب کچھ اس کے علم میں ہے دو چیزوں کا ذکر کیا ان کے نبی نے علم اور جسم صحت اور ذہانت اور اس کے ساتھ علم پتہ چلا کہ لیڈر شپ کی یہ دو بنیادی ضروریات ہیں جن ملکوں میں لوگ صرف دولت کے بلبوتے پر اقتدار خرید لیتے ہیں ان ملکوں کا آپ حال دیکھ لیجئے کہ وہاں کبھی بھی بہتری آنے نہیں پاتی اور جو ذاتی صلاحیتوں کے بنا پر اپنے لیڈرز کا قومیں انتخاب کرتی ہیں اور ذاتی صلاحیتوں کے بنا پر کوئی حکومت میں آ کر جب بیٹھتا ہے ان ملکوں میں ترقی ہوتی ہے تعمیر ہوتی ہے ان کے ساتھ ہی ان کے نبی نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب کا سامان ہے جس میں اعل موسا اور اعل ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی ہے ابھی تابوت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کو آرک آف دا کووننٹ کہا جاتا ہے تابوت سکینہ اس تابوت کو ان کے ہاں بنی اسرائیل کے ہاں سمجھیے کہ قبلے کی سی حیثیت حاصل تھی لڑائیوں کے دوران یہ تابوت ان سے چھن گیا تھا دشمن لے گئے تھے جس کی وجہ سے یہ بہت ڈیمورلائز ہو گئے تھے ان کی جہاد کی جو روح تھی وہ ان میں سے کم ہونے لگ گئی تھی ختم ہونے لگ گئی تھی تو یہ نشانی بتائی کہ اللہ تعالیٰ وہ تابوت تم کو لوٹا دے گا یعنی سمجھے ایک طرح سے یوں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تمہارا قبلہ واپس مل جائے گا اب جنگ کا ذکر آ رہا ہے بالجنود پھر جب تالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے ہاں ایک آج چلو کوئی پی لے تو پی لے ان کے بادشاہ نے یہ ٹیسٹ ان کے لیے رکھا لوگوں کی قوت ارادی اور قوت ضبط ویل پاور اور سیلف کنٹرول کو چیک کرنے کے لیے یہ حکم دیا گیا تو کیا ہوا شرحب منہ اللہ کلیل مگر ایک قلیل گروہ کے سوا سب اس دریا سے سراب ہو گئے یعنی اکثریت ناکام ہو گئی روایات میں آتا ہے کہ ستر ہزار میں سے صرف تین سو تیرہ ایسے تھے جنہوں نے اس دریا کا پانی نہ پیا اور یہ تین سو تیرہ کا نمبر یہ وہی عدد ہے جتنے کے مسلمان جنگ بدر میں تھے تو جنگ بدر یہودیوں کے لیے ایک نشانی تھی کہ جیسے کہ وہ جنگ جو کہ تالود کے ساتھ لڑی گئی وہ بنی اسرائیل کے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھی بالکل اسی طرح یہ جنگ بدر مسلمانوں کے لیے بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوگی اور وہ پہچانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اس لیے کہ یہ ان کی کتابوں میں یہ باتیں موجود تھیں کہ اتنی ہی تعداد تعدالوط کے ساتھ تھی اور وہی تعداد آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے فلما جا وضا ہوا ولدین آمن ہو قالو لاتوا قطل پھر جب تالوت اور ان کے ساتھ ہی دریا پار کر کے آگے بڑھے تو انہوں نے تالوت سے کہہ دیا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں لیکن جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ایک دن اللہ سے ملنا ہے انہوں نے کہا کم بن فیطن کلیل غلط بارہا ایسا ہوا ہے کہ قلیل گروہ اللہ کے عزن سے ایک بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے اللہ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہے دو گروہوں کا ذکر ہے ایک گروہ تعداد میں بڑا تھا اسلحہ اس کے پاس زیادہ تھا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو کمزوری تھی ان میں وہ یہ کہ ان کا بھروسہ اپنے اسلحے اور اپنی تعداد پر تھا دوسرا گروہ چھوٹا تھا اسلحہ بھی کم تھا تعداد بھی کم تھی لیکن ان کا بھروسہ اللہ کی اندیکھی ذات پر تھا صبر ان کا اسلحہ تھا اور حق ان کی طاقت تھی پیٹھ پھیر کر بھاگنے کا آپشن تھا ہی نہیں ان کے پاس ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اور جب وہ جالوت اور اس کی لشکروں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب ہم پر صبر کا فیضان کر ہمارے قدم جما دے اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما اللہ کے ساتھ پختہ تعلق جوڑ کر وہ اگے بڑھے فحزموہم باذن اللہ آخر کار اللہ کے ازن سے انہوں نے کافروں کو مار بگایا جنگ انہوں نے جیت لی تو اس مختصر سے واقعے میں کامیابی کا نسخہ بتا دیا گیا ایک تو لیڈر کی اطاعت اوبیڈینس بے انتہا ضروری ہے جس کا مسلمانوں کو دن میں پانچ وقت سبق دیا جاتا ہے اور باجماعت نماز میں اس کی مشق کروائی جاتی ہے مختدی ہوتے ہیں اور ایک امام ہوتا ہے امام کے ایک اشارے ایک آواز پر تمام مقتدیوں کو وہی کرنا ہوتا ہے جو کہ امام کر رہا ہوتا ہے تو یہ لیڈر کو ماننا اس کے اطاعت کرنا یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے دوسرے سیلف کنٹرول قوت برداشت اور تیسرے ہم کہتے ہیں نا لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ اہم چیز بے انتہا اہم چیز اللہ سے تعلق اللہ سے دعائیں بھروسہ اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہمیں فتح اور کامیابی سے ہم کنار فرما و قطل داود جالوطا و آتا وکمت اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اب یہاں بھی آپ دیکھیے صحیح پڑھنے پر توجہ دلانا چاہتی ہوں اگر داود کو زبر کے ساتھ پڑھ لیا و قطل ال ایسے پڑھ لیا روا روی میں مطلب ہوگا کہ جالوت نے داود علیہ السلام کو قتل کر دیا تو زبر زیر پیش سے مطلب میں اتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے لہذا قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا محنت سے پڑھنا یہ فرائض میں ہے ورنہ مطلب بالکل الٹ جاتے ہیں اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم دیا اگر اسی طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے یعنی کہ وہ اس طرح دف فساد کا انتظام کرتا رہتا ہے تِلْكَ کا اللَّهِ اللہ ہی بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم ٹھیک, ٹھیک ٹھیک تم کو سنا رہے ہیں اور تم یقیناً ان لوگوں میں سے ہو جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں یہ رسول یعنی جو ہماری طرف سے انسانوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے معمور ہوئے ہم نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ خود ہم کلام ہوا کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کیں اور روح پاک سے ان کی مدد کی اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے انہوں نے باہم اختلاف کیا پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی ہاں اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے تو یہاں پر ہم فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھ رہے ہیں دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک ہے تفریق بے نل لمبیا فرق کرنا کسی کو ماننا کسی کو نہ ماننا اس کی تو قطعا اجازت نہیں تفریق بین الانبیاء کفر ہے دوسرا معاملہ یہاں پر آ رہا ہے تفضیل کا تفضیل بین الانبیاء کا ہونا حقیقت ہے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے اور یہ اللہ کا فضل جس کو چاہے دے لیکن جس چیز سے ہمیں ہمارے نبی نے روکا ہے وہ یہ کہ کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسرے انبیاء کے ماننے والوں کے سامنے اس انداز میں نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے چڑھنے لگ جائیں یا کمپٹیشن کی اسپریٹ اس طرح پیدا ہونے لگ جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی دوسرے رسول کا درجہ کم نظر آنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ہے آپ یقیناً امام الانبیاء ہیں کوئی شک نہیں اللہ نے آپ کو یہ فضیلت دی ہے لیکن آپ نے اس بات کو اپنے لیے پسند نہیں فرمایا کہ اس چیز کو بہت نمایاں کر کے اور اس پر بہت زیادہ وقت صرف کیا جائے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یونس بن متہ پر بھی فضیلت مد دو پھر انفاق کی پرزور اپیل ہے یا ایو حلین آ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب یاد رکھ لیجئے یاد کر لیجئے کون ہیں یہ یا سے کہا جا رہا ہے آپ سے کہا جا رہا ہے اپنا نام نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں انفقو خرچ کرو مما میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے یاد رکھو تمہارا ذاتی نہیں ہے اللہ نے دیا ہے اور اللہ سارا نہیں مانگ رہا کہ سب دے دو اس کی راہ میں اس میں سے تھوڑا سا مما رزقناکم من قبل اس سے پہلے کے اللہ بعن کہ وہ دن آج ہے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی ولا ولا اور نہ دوستی کام آئے گی اور نہ سفارش چلے گی ول کا فرون اور ظالم اصل میں وہی ہے جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں پر زور دعوت ہے کہ اپنے ایسٹس کو نیکیوں میں کنورٹ کرا لو انقریبی سب آپسلیٹ ہو جائے گا ہو سکتا ہے قیامت کے دن تم کروڑوں روپے لے کر آؤ لیکن ردی کا بھاؤ بھی نہ ملے ہو سکتا ہے ریل اسٹیٹ تم لے کر آؤ لیکن کوئی تمہیں خریدار نہ ملے فرعون کے مقبروں کے اندر سیروں کے حساب سے سونا چاندی اور مختلف چیزیں جمع تھیں کیا فائدہ دے گا وہ فرعون کو کچھ نہیں ابھی موقع ہے سودا کر لو اس زمین پر جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو بیچو اور جنت میں تم ایک پلاٹ حاصل کر لو اور یہ تو ہم جانتے ہی ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ امیجن کیجئے کہ پاکستان کے ایک گاؤں میں کسی کے پاس دس ہزار گز کی بھی زمین ہے اس کے مقابلے میں مثال کے طور پہ جاپان یا سوئزرلینڈ کوئی بھی ملک لے لیجئے وہاں اس کو ایک چھوٹا سا فلیٹ ملتا ہے کس کی ویلیو زیادہ ہوگی ترقی یافتہ علاقے کی ویلیو زیادہ ہوگی تو جنت سے اعلیٰ اور کیا جگہ ہے تو سودا کر لو ٹریڈ کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب یہ ٹریڈنگ نہیں ہوگی نہ دوستیاں کام آئیں گی اور نہ ہی کوئی شفاعت اور یہاں پر خرچ نہ کرنے والوں کو اللہ کے اس آفر کو قبول نہ کرنے والوں کو کافر بھی کہا بھی کہا قانونی طور پہ کافر نہیں حقیقی طور پہ اللہ کی نظر میں تو کافر ہیں اور کافر یہاں سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ کفرانے نعمت کرنے والا اتنا زبردست اللہ نے ان کو آفر دیا کہ اپنا یہ دنیا کا پلاٹ ایکسچینج کر لیں جنت کے پلاٹ سے نے قبول نہ کیا تو یہی ظالم ہیں اور ظالم کون کس پر ظلم کرنے والے ہیں کیا اللہ پر یا کسی اور انسان پر نہیں اپنی ذات پر ظلم کرنے والے ہیں اپنے ہی آپ کو نفع سے محروم کر لیا اب یہاں سے آئیتلسی شروع ہو رہی ہے صحیح مسلم میں عبی بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا اے ابو منذر تم جانتے ہو کتاب اللہ کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے میں نے ارض کیا اللہ اور رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ نے دوبارہ پوچھا تو میں نے ارض کیا اللہ لا الہ الا تو آپ نے میرا سینہ ٹھوکا گویا مبارکباد دی اور فرمایا اے ابو مندر تجھے یہ علم مبارک ہو احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت ال پڑھے تو جنت میں اس کے داخل ہونے میں کوئی چیز مانے نہیں سوائے موت کے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو سیدت و آیات القرآن ہے وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان اس سے نکل جاتا ہے اور وہ یہی ہے آیت الکرسی تقریباً دس جملے بنتے ہیں آیت ایک ہی ہے لیکن دس جملے بنتے ہیں اور بہت ہی جامیت کے ساتھ اللہ کی شان یہاں پر بیان کر دی گئی اللہ کا تعارف کروا دیا گیا اسی شان کی آپ کو ایک صورت ملے گی قرآن کے تیس میں پارے میں سورہ اخلاص اس کا بھی یہی انداز ہے فرمایا اللہ اللہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر وہی صرف وہی الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا خود زندہ ہے اپنی ذات سے زندہ ہے اللہ بذات خود زندہ ہے جب کہ ہماری زندگی بوروڈ ہے مستعار ہے القیوم تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے سب کو تھامے ہوئے ہے وہ خود اپنی بقا اپنے قرار کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہر مخلوق اپنی بقا اور اپنے قرار کے لیے القیوم کی محتاج ہے علماء نے الحی القیوم کو اس میں کہا ہے کہ جو ان ناموں کا حوالہ دے کر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یا قیوم بے رحمتی کا استغیث ہم دعا مانگتے ہیں الحیّال قیوم زندہ جاوید ہستی جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے لا خدو ہو ولا نوم وہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو اونگ آتی ہے اب جو خود سو جائے وہ کائنات کو کیسے سنبھال سکتا ہے اور جو خود سو جائے وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے ہم جب سو جاتے ہیں ہم تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے اور ہمارا رب اگر وہ سو جائے تو کائنات ختم ہو کے رہ جائے ہم سو جاتے ہیں ہمارا رب جاگرہ ہوتا ہے اور ہمیں سنبھالتا ہے ہمارا خیال رکھتا ہے لہو محفل سماواتی و محفل ارب اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں ہر ایک کی ملکیت کی نفی ہے اس کے اندر گھر یا اولاد یا پیسہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تو بہت دور کی چیزیں ہیں انسان سوچے کہ جو میرا وجود ہے یہ بھی میرا اپنا نہیں ہے یہ میرا ذاتی نہیں ہے میری ملکیت نہیں ہے جس نے اپنی ذات کو اپنی ذات کو اپنی ملکیت سمجھا کہ میں ماسٹر ہوں وہ بہت بڑے دھوکے میں آ گیا تو جب اپنا جسم اپنی ذات میری نہیں ہے تو کوئی اور چیز کیا میری ہو سکتی ہے کیسے میں کہہ سکتی ہوں کہ میری اولاد میرا شوہر میرا گھر میرے کپڑے نہیں لہو فی سماواتی و ما فی الارض اسی کا ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں یہ یاد رکھنا جو تمہارے پاس ہے امانت اور جس نے امانت رکھوائی ہے وہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا منزل یشف اللہ بے کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے سفارش کا یہاں ذکر ہے اللہ اجازت دے گا تو کوئی سفارش کر سکے گا دوسرے جس کے بارے میں اللہ اجازت دے گا اسی کی سفارش وہ کر سکے گا ایکسپریس پرمیشن اللہ کی ہونی ہوگی کہ ہاں اب آپ اس شخص کے بارے میں سفارش کر سکتے ہیں اگر یہ دو لمیٹیشنز ہم سامنے رکھیں تو شفات کا عقیدہ یقیناً بالکل ٹھیک ہے احادیث سے بھی ثابت ہے شفاعت حق کا اور ان دو لمیٹیشنس کے بغیر ان کنڈیشنل غیر مشروط شفاعت پر اگر کوئی یقین رکھے تو یہ بے عملی اور گمراہی کی بنیاد بن جاتی ہے غیر مشروط شفاعت نہیں ہے دو شرائط کے ساتھ ہے تو پھر دیکھیے اختیار کس کا ہوا اللہ ہی کا اور اللہ کو کسی سفارش کی ضرورت نہیں سفارش کی ضرورت تو اس کو ہوتی ہے جس کے پاس علم مکمل نہیں ہوتا کوئی آ کر بتاتا ہے کہ دیکھیے ہم فلاں شخص کو جانتے ہیں آپ نہیں جانتے اس میں یہ یہ خوبیاں ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے تو ہماری بات مانیے اللہ تعالیٰ کا علم کامل قدیم ازلی ذاتی کسی کا دیا ہوا نہیں حادث نہیں مستار لیا ہوا نہیں مکمل علم یعلم ما بین ایدیہم دم وما خلفہم جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے ولا یوحیت اور اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کے گرفت ادراک میں نہیں آ سکتی اللہ یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے حضرت خزر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے جموسا علیہ السلام کو وہ لے کر چلے کشتی میں ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور دریا سے اس نے اپنی چونچ میں پانی لے لیا خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو چڑیا کی چونچ میں پانی ہے یہ تمام کل مخلوقات کا علم ہے اور دریا یہ اللہ کا علم ہے ہم انسانوں کے علم سے اس قدر بعض دفعہ اور متاثر اور ان کی عقلوں سے اتنے ڈیزل ہو جاتے ہیں کہ اپنے رب کے کلام پر ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں اس کو ناؤزب اللہ زبان سے نہ کہیں لیکن اپنے ذہنوں میں کم تر سمجھنے لگ جاتے ہیں اسی لیے جو لوگ آج علم دے رہے ہیں جنہوں نے خود ڈسکور کیا اس کو حاصل کرنا تو بہت فخر کی اور عزت کی علامت ہے اور اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنا آج کل فخر اور عزت کی علامت نہیں سمجھا جاتا حالانکہ بڑے سے بڑا جینیئس نیوٹن آئنسٹائن اسٹیون ہاکنگز جس کا آپ نام لے لیجئے کس نے دیا یہ جینیس ان سے جو اتنے ہم مروب اور امپریس ہوتے ہیں تو سوچیں وہ رب کیا ہوگا جس نے کہ اس کو پیدا کیا ورس کرسی ولاد اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے وَلَا اور ان کی نیک اس کے لیے کوئی تھکانے والا کام نہیں بڑے بڑی گلیکسیز بڑے بڑے سولر سسٹمز بلیک ہولز سے لے کر میرا دل میرے لنگز میرے پھیپڑے اور اس سے لے کر گھاس کا تنکا اور اس سے لے کر ایک سنگل سیل امیبا ان سب کے سسٹمز اللہ کی نگرانی میں کام کر رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ ہے وہ ان کو منٹین کر رہا ہے تھک نہیں جاتا ڈاؤن ڈیلیگیٹ نہیں کر دیتا یہ نہیں ہوتا کہ چھ دن کام کر کے وہ تھک جائے پھر اس کو ویکینڈ کی ضرورت پیش آئے فرمایا آگے سور خواف میں وہ مسنا ملغوب ہمیں کسی تھکن نے نہیں چھوا اور کیسے اس کو تھکن چھو سکتی ہے واہ ولازیم بس وہی ایک بزرگ برطر ہے وہو بہت, بہت عظیم لافی دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں یعنی زبردستی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر مسلمان نہیں بنایا جائے گا جو خود اسلام کے دائرے میں آ گیا ہاں اب اس کو اسلام کے